پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا انمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان حفظہ اللہ نے سوال نمبر دو محترم شیخ صاحب ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ خلیفہ مامون رشید نے ایک خارجی سے کہا تھا کہ بتاؤ تم نے ہمارے خلاف خروج کیوں کیا تو خارجی نے جواب دیا کہ مجھے قران کی اس آیت نے مجبور کیا ہے کہ وملم يحكم بما انزل الله فولاك هم الكافرون تو مامون نے جواب دیا کہ اس آیت کی تفسیر و تاویل پر جو اجماع ہے اس پر کیوں ایمان نہیں رکھتے اس ایت کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ وملم يعتقد کے معنی میں ہیں اور یہ اوپر والا نظریہ تکفیری ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے مامون الرشید اور خاریجی کا جو مکالمہ اپنے ذکر کیا کہ اس نے و ملّم یکقم بیما انصل اللہ قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر اس سے کہا کہ ہم نے خروج کیا ہے اور مامون الرشید نے اس پر رد کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ اس آیت یعنی وہ ملّم یکم سے مراد و ملم یاتقد ہے ان باتوں کا ہم سے اور پاکستان کے خلاف جہاز سے کوئی تعلق نہیں خوارج نے جو خروج کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر عباسی خلافہ تک اس خروج میں کون یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہاں پر ایک آئین تھا یا قوانین کا ایک مجموعہ تھا اور وہ مشتمل تھا غیر اسلامی قوانین پر ایک عجیب بات ہے وہاں مسئلہ عمل کا تھا بنیاد میں تو خوارج نے محض گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی تھی بلکہ ایک جائز کام کی وجہ سے تکفیر کی تھی ایک محکمہ جماعت کی تکویر کی تھی انہوں نے تحکیم کی وجہ سے تکفیر کی تھی حالانکہ تحکیم جائز ہے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ دو آدمی کسی مسئلے میں بٹھا دیے جائیں اور ان کو اس مسئلے کا اختیار دے دیا جائے پھر وہ جو فیصلہ کر دیں تو اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے تو انہوں نے ایک جائز کام کی وجہ سے تکفیر کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے گناہ کے کام پر بھی تکفیر شروع کر دی مطلب یہ کہ ایک انسان نے گناہ کر لیا تو وہ اس کو کافر کہتے گناہ کی شکل یہ بھی تھی کہ مثلاً ایک شخص نے ذنا کیا تو وہ لوگ اسے کافر کہتے ایک شخص نے شراب پی لی تو وہ لوگ اسے کافر کہتے ایک اسلامی قاضی نے اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کر دیا قانون بدلہ نہیں اس قانون کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ جس میں اسلامی قانون کو پامال کیا گیا مثلاََ ایک شخص نے زید پر دعویٰ کیا کہ زید نے چوری کی ہے پھر دو گواہ بھی پیش کر دیے زید پر چوری ثابت ہو گئی اب حکم یہ ہے کہ زید کا ہاتھ کاٹا جائے اب یہاں قاضی صاحب یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ کاٹنے کا اسلامی قانون یہاں میری عدالت میں نہیں چلتا وہ قاضی صاحب ایسا نہیں کرتے اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر تو انسان اسلام سے نکل جائے گا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہی ہے مگر زید نے چوری ہی نہیں کی اور اس طرح کوشش کر کے توڑ مروڑ کر یا رشتے داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے یا پیسوں کی لالچ میں قاضی صاحب کہیں کہ زید نے چوری نہیں کی البتہ یہ مال چوکے اس نے دھوکے سے اور ہیلے بہانے سے لیا ہے اس لیے ہم اسے تاجیرن سو یا پچاس یا تیس کوڑے سزا دیں گے یا اس کو تین سال کی قید دے دیں گے تو اس مثال میں یہ قاضی صاحب نے چوری کا حکم تبدیل نہیں کیا بلکہ چوری کے ثبوت میں گڑبڑ کری اس کو بھی حکم بما انضر اللہ ہی کہتے ہیں خوارج اسے بھی کفر کہتے تھے حالانکہ یہ کفر نہیں بلکہ گناہ ہے تو ہم جو بات کر رہے ہیں حکم کی بات نہیں کر رہے ہم تبدیلی قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی فوجداری اور دیوانی قانون کو ہی دیکھ لیں اس میں کتنے غیر اسلامی قوانین ہیں اور انہیں قانونی حیثیت بھی حاصل ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے قانون تبدیل کیا ہے اسلامی قوانین کے قانونی حیثیت ختم کی ہے اور غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دی ہے میری بات کا محور یہ ہے میں عمل کی بات نہیں کر رہا جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے قوانین میں یہ ہے کہ اگر چور نے چوری کی تو اسے تین سال قید ملے گی اور اگر یہ چور سرکاری ملازم ہو تو پانچ سال قید ملے گی یہاں اسے قانونی حیثیت حاصل ہے ہماری بات اس بارے میں نہیں ہے کہ ایک شخص اسلام کے قوانین کے خلاف فیصلے کرتا ہے فیصلے نہیں بلکہ یہ جس قانون کی طرف رجوع کرتا ہے اسے قانون مانتا ہے اور اس کے قانون ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اس لیے قانونی حیثیت تبدیل کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس پر عمل کرنا ایک الگ خوارش تو عمل پر تکفیر کرتے تھے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوانین کفری قوانین ہے یہ وہ قوانین ہے جنہیں قانونی حیثیت دی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ علماء نے فرمایا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک مشہور فتوا ہے ہم کبھی کبھی اسے نقل کرتے ہیں لمبا ہے عبارت اس کی تھوڑی سی لمبی ہے اس میں انہوں نے تاتاریوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا وہ تاتاری جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ناطقین ب تھے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان تاتاریوں کو کافر قرار دیا اور اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ وہ لوگ یاسف کے مطابق اپنے فیصلے کیا کرتے تھے یاسف کیا چیز تھی تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عبارت نورن کتابی مجموعن قد كتبها من شرائن شتہ یعنی ایک کتاب تھی ایک آئین تھا جو کہ چنگیز خان نے مختلف شریعتوں سے بنایا تھا من اليهوديه والنصرانيه ومِلۃ الاسلامیہ یعنی یہودیت سے نصرانی سے اور اس میں اسلام کے احکامات بھی تھے وفیھا غثیر من الاحکام اخذھا من مجرد نظره وهوا اس میں بہت سے قوانین ایسے تھے جو کہ اس نے اپنے خیال اور خواہش سے اس میں داخل کیے تھے شرآم پھر یہ اس کی اولاد میں واجب الطعد قانون بن گیا تھا یو قدیم بھی کتاب اللہ و سنت رسولی وہ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم رکھتے تھے کافر کہ جس نے بھی ان میں سے یہ کام کیا تو وہ کافر ہے یج بک ہو جنگ اس کے ساتھ فرض ہے حت یورجیا علاق مل و رسول ہی ولا كم سوا ہو فالل ولا كثير۔ یہاں تک کہ یہ اللہ تعالی اور رسول اللہ کے قانون کی طرف واپس آ جائے اور چھوٹے اور بڑے ہر مسئلے میں اللہ تعالی کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کو قانونی حیثیت نہ دے یہ ابن عبارت ہے ابن كسیر نے اسی بارے میں فتویٰ دیا ہے انہوں نے اسی بارے میں فتویٰ دیا کہ غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت حاصل ہو جو لوگ ان قوانین کا احترام کرتے ہوں تو انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کفر کو فتویٰ دیا ہے۔ یہی فتویٰ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر اور روح المانی میں دیا ہے غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی قوانین جن کا تعلق تعزیرات سے ہوتا ہے اگر کوئی انہیں تبدیل کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں مگر وہ قوانین جن کا تعلق اللہ تعالی کے محکم قوانین سے ہے اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں کوئی قانون بنائے اور اسے قانونی حیثیت دے اور اسلامی قانون کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے یا ختم تو نہ ہو مگر دونوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو یعنی وہ بھی قانون ہے اور یہ بھی قانون تو اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں صورت المجادلہ کی آیت اندیند اللہ رسول کے تحت وہ اس جگہ محکم قوانین کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اما ما یا تعال قبل حدود الہیا وہ قوانین جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حدود کے ساتھ ہے۔ صارق جیسا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا و رج مزانی المحصن اور ذناکار شادی شدہ کو سنسار کرنا وما اما تالہ قبل قططۂ طریق العیدی و من خلاف اور وہ قوانین جن کا تعلق ڈاکو کے ساتھ ہے جیسے ان کے ہاتھ پاؤں عدل بدل کاٹنا جو کہ اللہ تعالی نے ان آیتوں میں تفصیل بیان کیے ہیں پزا رحو دخو لہو فی آیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان دون اللہ وقعد اللہ علس اللہ تعالی سے جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد فتویٰ آیا ہے کہ یہ کافر ہیں ولقافرین آداب و مہین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس آیت کے حکم میں داخل ہیں یہ لوگ محادین ہیں کہ اللہ تعالی کے قانون کے خلاف انہوں نے قانون بنایا ہے پھر بعد میں وہ اس آیت پر تجزیہ کرتے ہیں کرتے ہیں اور آخر میں بیزابی کے اقوال نقل کرتے ہیں اور دراصل یہ تجزیہ بھی اسی پر کرتے ہیں تفسیر بیزابی میں علامہ بیزابی فرماتے ہیں کہ یہ ان اللہ و رسول جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے ان سے کون مراد ہے تو علامہ بیزابی مختصر انداز میں فرماتے ہیں کہ يضعون غير حدود اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف قوانین بناتے ہیں رسول اللہ کے قوانین کے خلاف قوانین بناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہیں اللہ بیزابی کی اس بات پر علامہ آلوسی رحم اللہ تبصرہ کرتے ہیں یہ تفسیر روح المالی کے مشہور خنف عالم ہیں یہ بعد میں فرماتے ہیں کہ وقت یو قول والا قولہ البیضابی البتہ کہتے ہیں کہ بیزابی کے قول کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان المراد کے مراد اس آیا سے کون ہے الواضون حدود القفری و قوانین ہی قیمت القفری و المختار ہیں کہ دو قسم کے لوگ اس آیت کے حکم میں داخل ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف قوانین بناتے ہیں انہیں کفر کا امام کہا جاتا ہے اور وہ لوگ جو خوشی سے ان قوانین پر عمل کرتے ہیں کسی نے ان پر زبردستی نہیں کی اقترا ان پر نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی یہ اس قانون پر عمل کرتے ہیں اور اس قانون کی طرف جاتے ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں علامہ آلوسی رحم اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اب آپ بتائیں یہ تو خارجی نہیں ہے نا علامہ آلوسی رحم اللہ نے جو یہ فتویٰ لگایا ہے اصل میں اس پر لگایا ہے کہ غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینے والے اور اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت ختم کرنے والے یہ فتویٰ ایسے لوگوں کے بارے میں دیا ہے اب آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی شخص آپ ہی کوئی چیز چڑا لے مثلا اور پھر اسے تین سال قید دے دی جائے یہ دس سال قید دے دی جائے تو آپ پاکستان کی کسی عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے اس چور کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے نہیں بلکہ آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ چور کی سزا قانونی ہے اور یہ قانونی کام ہے آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلامی کام ہے بلکہ آپ سے کہا جائے گا کہ یہ قانونی کام ہے یعنی غیر اسلامی قانون کو قانونی حیثیت ملی ہوئی ہے قاتل کو عمر قید کی سزا دے دی جائے کیا آپ عمر قید کے بارے میں کسی عدالت میں عمر قید کے خلاف ردار کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات یہ چلن غیر قانونی ہے نہیں بالکل نہیں بلکہ آپ سے کہا جائے گا کہ غیر اسلامی تو ہوگا مگر غیر قانونی نہیں ہے پاکستان کے قوانین میں یہ ہے کہ اسے عمر قید کی سزا دی جائے تو یہ غیر اسلامی قوانین کو قانونی حیثیت دینا ہے ہم میں اور خوارج میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ صرف عمل کی بات کرتے ہیں اور ہم قانونی حیثیت کی بات کر رہے ہیں خود یہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بھی یہ مانتے ہیں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے خاص ہے اور ملک میں قرآن و سنت کے خلاف قوانین نہیں بنائے جائیں گے کیونکہ وہ اس قانون کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے اس ملک کو اسلامی کہتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے اسلامی ہے کیونکہ اس کے آئین میں یہ بات ہے یہ بات تو ہر مسلمان ویسے بھی کہتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کے آئین میں یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی یہ ملک اسلامی ہوتا اس کے آئین میں شامل ہونے کی شاید کیا ضرورت ہے کہ یہ آئین میں موجود ہے اس لیے یہ ایک اسلامی ملک ہے اصل میں یہ اس کی شاید اس لیے لگاتے ہیں یہ بھی اس کی قانونی حیثیت کو مانتے ہیں کہ اگر اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت مان لی جائے تو پھر ملک اسلامی ہو جائے گا لہذا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ بعض اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت مان لی جائے یا بعض غیر اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت مان لی جائے تو اس سے ملک غیر اسلامی ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہمارے لیے یہ جنگ جائز ہے